اپنے فضل و کرم سے ہماری فرما غلطیاں اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر یا اللہ تر محبوب کے ذکر کی برکت سے کی صغیرہ, خبیرہ, دانستہ, غیر دانستہ تمام تمام غیر کو معاف فرما یا اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی عطا فرما ایمان کی سلامتی نصیب کر یا اللہ ہر بیماری مصیبت آفت پریشانی سے محفوظ رکھ ہر زمینی آسمانی بناؤں سے بچا ہر زمینی آسمانی بناؤں سے بچا یا اللہ خیر کو ہمارا مقدر کر یا اللہ خیر کو ہمارا مقدر کر اے میرے مولا اس محفل کو انعقاد کرنے میں جس نے بھی ہر جس لحاظ سے بھی تعاون کیا دام میں قدم میں سخن تمام کی بائی صحیح کو قبول فرما اور دنیا اور راست میں انہیں بہتر سے بہتر عجر عطا فرما یا اللہ ہم سے دین کی سچی خدمت لے تیرے محبوب کے دین کو پھیلانے والا بنا یا اللہ تر محبوب کے دین پر سختی سے عمل کرنے کی بھی سعادت تا فرما یا اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ لے اور ہم تمام کی ہر دلی جائز مراد پوری فرما دے یا اللہ ہم تمام کی دلی جائز مراد پوری فرما میں کیوں کو مجھ کو ہو ہو وہ, عطا ہو وہ دے. یا ہمیشہ میرے گھر گھر کا بھلا ہو وہ مٹی نہ ہو برباد پس مر گلا ہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہم پہ یا رب یار محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا بھی بروکتی ان اللہ و جب جب یا اللہ سامنے کا جزبا ہو گمبد